جی تو دوسرے حصے میں یہ بیان کیے حدیث کے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی سے مشورہ لیا کہ مجھے ان دو امور میں سے دو معاملوں میں سے کسی ایک کے بارے میں رائے دے دیں تو باوجود جاننے کے مخاطب نے اور جس سے مشورہ لیا تو اس نے اس کو ایسا مشورہ دیا کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھا تو اس شخص نے اس کے ساتھ خیانت کی دیکھیے گا تو خائن بھی نہیں بننا چاہیے اور جب تک کسی بات کے بارے میں مکمل تحقیق نہ ہو جائے سامنے والے کو جواب نہیں دینا چاہیے لا ادری بھی ایک علم ہے لا ادری بھی ایک جواب ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتی لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کسی بھی فیلڈ کو آپ لے لیں کسی بھی فیلڈ کو آپ لے لیں ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا جب تک مکمل کورس نہ کر لے انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا جب تک مکمل کورس نہ کر لے اسی طرح عالم کا بیٹا بھی عالم نہیں ہوتا جب تک مکمل کورس نہ کر لے لیکن اور بھی جتنی بھی فیلڈ آپ لے لیں کوئی بھی کسی معاملے میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتا لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے دین کا تو ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے ہر کسی کے پاس جواب ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ایسے لوگوں سے ہیں بس کوئی بھی مل گیا اس سے مسئلہ پوچھ لیا یہ مزاق ہے دین کے ساتھ پوچھنے والا بھی دین کا مزاق اڑا, اڑا, اڑا رہا ہے اور بتانے والا بھی دین کا مزاق اڑا رہا ہے بھائی آپ کے پاس کیا है ہے اور ایسے ہی لوگ چوک में میں کھڑے لوگوں سے مسائل پوچھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے دراز کے بعد جب جا کر پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں سے پوچھا تھا ہمیں تو, تو یہ جواب دیا تھا تو اس لیے ہم اس پر عمل کرتے رہے ہیں لوگ حرام کاروں میں ملتک رہتے ہیں تھے سال غلط مسئلہ سننے کی بنیاد پر اور غلط لوگوں سے جواب لینے کی بنیاد پر اس لیے اس وقت تک جواب نہ دیا جائے جب تک کہ مکمل اس کے بارے میں تحقیق نہ ہو ہر کوئی دین کا مزاق اڑا لیتا ہے دین کے بارے میں سب کچھ کو جان جانکاری ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے دینی معلومات لیں لیکن خدا ہدارا دین کے ساتھ مزاق مت کریں قرآن و حدیث کے ساتھ مزاق مت کریں من چاہی تفسیر کریں گے غلط ثلط آیتیں پڑھیں گے غلط حدیث پڑھیں گے مکمل حدیث کو پڑھیں گے نہیں آدھی حدیث کو پڑھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے کہ بخاری شریف میں یہ ہے وہ بخاری کو بخاری کا ان کو نام ہی نہیں آتا صرف بخاری آ رہا ہوتا ہے ان کو اردو تراجم بیٹھ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے وہ بھی بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہیں ایک حدیث کی عبارت تو پڑھ کے دیکھیں ضرور علم سیکھیے لیکن علم کے ساتھ دین کے ساتھ مزاق مت بنائی من بنائیے منفیر جو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے کا نو اعلیٰ من افتاح ہو تو اس کا گناہ ہوگا اس شخص پر جس نے وہ فتویٰ دیا ہے اور من اشارہ اعلیٰ عفی بے عمرین اور جس نے مشورہ دیا اپنے کسی بھائی کو بے امرن کسی معاملے میں یا لمحوں جانتے ہوئے کہ فی کہ مسلحت اس کے علاوہ میں ہے جس کا مشورہ دیا گیا فقر خانہ ہو تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ترکیب من چھتیا زمیر نائب فائل باجار غیر مضاف علم مضاف مضاف مل کر, مجلور جار مجلور مل کر متعلق مجہور تھے فہر مجھول اپنے نائب فائل متعلق سے مل کر جملہ فیل یہ ہو کر شاید کانا بمانا صبا تھا لے لو ناکسہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کانا ناکسہ نہیں ہے کانہ تاما ہے کانا تاما بمانا صبا تھا فعل اصم و ہو حضمیر مضافل مزاح مضافل مل کر فعل علاجر جن مشہور افتاح فیل ہوا زمیر فائل خو زمیر مفول بی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلے خبریہ ہو کر سلا ہوا من موصول کے لیے موصول مجرور اعلی جار, جار مجرور مل کر متعلق کہان پھیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلے خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شتی ہو کر ماتو فالے من اس میں من من دیا اشارہ فیل ضمیر ہوا فائل الاجارے مضام مضافلے مل کر مجرور جار ضرور مل کر متعلق ہوئے اشارہ فعل کے متعلق ابل ہوئے باجار امرن موصوف یا علم فعل ضمیر اس میں فائل سیرہ اس مضاف مجرور. مجرور سی میں فائر اپنی ضمیر فائر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملس خبریہ ہو کر بتاویل مفرد کے کہہ دیں اوکے مفرت کی تاویل میں ہو کر مفول بہی فعل اپنے فعال اور مفول بہی سے یادمہ فیل اپنے ضمیر فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیاں خبریہ ہو کر صفت ہوا آمن موصوف کے لیے موسوخ صفت مل کر مجرور ہوئے بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے متعلق ہوئے اشارہ فیل کے اشارہ فعل اپنی ضمیر فائل اور دونوں متعلقوں سے مل کر, جملہ خبریہ ہو کر شرط قد تحقیق سے معطوفہ ہے اپنے معطوف سے مل کر جمعہ فعلیہ خبریہ شرطیہ معطوفہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین